آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے کہ کپورے جو ہیں یہ غدود میں شمار ہوتے ہیں اور یہ حرام جو پہ کھٹا کھاتے خٹ سے اہلِ حدیث حضرات نے فتوا دیا کہ یہ جائز تو ظاہر ہے کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں وہ تو وہی حرکتیں کرتا ہے جو کپورے کھانے والا ہی تو اللہ تعالیٰ اس سے بچا ہے تو یہ تو باضابطہ طوے پہ بھون کر کے کھلائے دیے جاتے ہیں اور لوگوں میں احمقانہ حرکت یہ ہے وہ سمجھتے ہیں معاف کیجیے گا بات آپ نے پوچھ لی میں کیا کروں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپورے کھانے سے قوت باہ جو ہے وہ بڑھتی حالانکہ نس ہے کہ حرام میں شفا نہیں ہے کسی حرام چیز میں شفا نہیں ہے پھر اس کے ایک بہت بڑے مسائل کہ کوئی غیر فاسق طبیب کہے کہ تم یہ اگر کھاؤ گے اس کے علاوہ کسی سے تمہارے مرض کا علاج نہیں ہوگا وہ چیز بھی صرف اس کے لیے جائز ہوگی دوسرے کے لیے نہیں وہ بھی عام ڈاکٹر عام طبیب نہیں تو یہ بھی غلط تصور ہے تو پھر اس کے بعد دوسرا ظلم یہ ہے کہ گردے کپورے یہ کلیجی یہ سب ساتھ ملا کر کے کھٹا کٹ لوگ کھاتے ہیں تو کپور کھانا حرام ہے اس کا شمار غدود میں ہوتا ہے ایک بات یہ اوجھڑی کا مسئلہ ہے اس میں ہمارے علماء مختلف ایک فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ مکرو تنظی اور ایک یہ ہے کہ مکرو تحریمی اس پر ہم نے بڑی تحقیق کی بڑی کتابیں ادھر ادھر سارے دلائل جب جمع کیے اب اس میں سمجھیے کہ وہ کیا ہے جنہوں نے کہا مکرو تحریمی ہے وہ بھی صحیح اور جنہوں کا مکرو تنظیح وہ بھی صحیح چھوٹا جو جانور ہے بکرا بکری دمبا دم اس میں جو اس کی جو اوجڑی ہے تو براہ راس اس او اوجڑی میں غلازت ہوتی اس کو کاٹ کر کے اب اس کی کھال نکالی جاتی اب یہ غلطت دور کر کے اور اس کو دھویا جاتا ہے اس کو دھونے کے بعد میں پھر پکایا جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کو تحریمی کہیں گے میں آپ سے پوچھوں برا مت مانیے ایک آدمی ایک سیر گوشت لے کر کے جا رہا ہوں اور جاتے جاتے گوشت اگر گٹر میں گر جائے گندے پانی میں گر جائے تو دھو کے کھائے گا ایک بات جنہوں نے تنزیح کہا وہ سنیے کیا ہے یہ جو بیل بھینس اور بھینسا اس کو ہمارے یہاں اردو میں بٹ کہتے عمن سب کو اوجڑی کہتے تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو بکرا چھوٹا جانور ہے اس کو تو دیکھا ہوگا آپ نے کچھ نقش و نگار بھی ہوتا ہے قدرت اور بعض جانوروں کے اوجڑی ایسے ہو جیسے تولیا ہوتا اس کو اچھی طریقے سے گھستے ہیں گھسنے کے بعد میں اس کو پکا کے کھاتے ہیں اور باز اس کے شوقین ایسے سوائے اوجڑی کے کچھ کھاتے ہی نہیں اور ہم سب آپ کو بتا دوں میں یہ جو بازار میں آٹھانے کا سموسا, ایک روپے کا سموسا ملتا ہے نا ایک روپے کا اتنا قیمہ ملے گا یہ سارے اوجڑی کے قیمے کے سموسے ذرا بازار میں سموسے کھانے سے پرہیز رکھیے گا سارے اوجڑی کے قیمے جو آپ کو ایک روپے اور دو روپے کا سموسہ مل جاتا ہے قیمے کا سموسہ تو مشکل سے دس روپے کا ملے گا آپ کو بھائی آلو کا سموسہ دس روپے کا ہو گیا سارے اوجڑی کے سموسے جتنے آپ کھاتے ہیں ٹھیلوں پر کھڑے ہوئے یہ تو براہ راز اس میں آ گیا نا گوبر اس کو صاف کر رہے ہیں یہ جو بٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ غلازت نکلنے کے بعد ایک پتلی سی چھلی اس کے اوپر سے نکلتی سمجھ گیا؟ تو اب کیا ہوا کہ غلازت میں بٹ کے درمیان ایک چلی ہے جس کا تعلق براہ راست غلازت سے نہیں ہے اس کو تنظیحی لکھا علماء نے اور عام طور پر یہ دونوں مسئلے آپ کو نظر آئیں کہیں تحریمی ہوگا کہیں تنظیح ہوگا اور ہمارے مشاعر کا مذہب یہ رہا تقوی کا اعلی مقام یہ ہے کہ شبہ کی چیزوں سے بھی پرہیز کرے جیسے جھینگا ہے جھینگا میں حرام لکھا بعضوں نے جائز بھی لکھا آل حضرت فاضل بریلوی کا ایک فتح ہے احکام شریعت تو احکام شریعت میں سب سے پہلے فتویٰ اسی پر ہے جھینگا ٹھیک اب آل حضرت فاضل اچھا دو آپ نے کہی یہ کیا بات جو بچارے علمی محفلوں میں نہیں ہوتے یہ مولویوں کا دیکھئے کوئی حرام ہے کوئی علال کر کرا وہ مسئلے کو سمجھا ہی نہیں کیا سمجھے جنہوں نے جھینگے کو حرام کہا ان کی تہقی یہ کہ جھینگا مچھلی نہیں ہے اور ہمارے امام کا قول یہ کہ سمندر میں سوائے مچھلی کے کوئی چیز جائز نہیں ٹھیک اور اس کے علاوہ ہمارے امام صاحب کے نزدیک امام شافی کے نزدیک جو چیز بھی سمندر میں سب جائز ہے یہاں تک کہ کیکڑا بھی جائز ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کیکڑا مکرو ہے اور سردی میں اس کا وہ پیتے ہیں سو بھی پیتے ہیں نہیں کیا کیا پی لیتے, ہیں، سمجھے؟ اس کو بھی پی لیتے ہیں وہ کہ یہ مکھرو مکرو نہیں حرام ہے ہمارے امام کے نزدیک کیکڑا کانا اور کوئی چیز بھی جو سوائے مچھلی کے یہ. ہوا یہ کہ جھینگے میں بحث یہ چلی یہ مچھلی ہے یا نہیں جنہوں نے کہا مچھلی ہے انہوں نے کہا حلال ہے جنہوں نے کہا مچھلی نہیں انہوں نے کہا حرام ہے تو اختلاف جو ہے وہ علماء میں نہیں ہے اس کے تعین میں ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں ہے اب آلہ حضرت نے لغت سے،, سے بڑے بڑے اطبا کے اقوال سے یہ ثابت کیا کہ جھینگا مچھلی ہے ٹھیک مچھلی ہے نا یہ تو ثابت ہو گیا کتب لغت سے اور اصطلاح سے اور وغیرہ جھینگا مچھلی اب اس کی حرمت توڑ گئی لیکن آخری میں لکھا علماء نے ایسی چھوٹی مچھلی جس کی آلائش نہ نکالی جائے ایسی مچھلی کھانے کو منع کیا اور جھینگے کی شکل و صورت بھی کیڑے مکوڑوں سے ملتی ہوئی ہوتی ہے اس لیے پرہیز کرنا چاہیے لیکن کوئی جھینگا کھا لے ہم نہیں یہ حرام ہو رہا ہے یہ حرام کھا رہا ہے. تو یہ ہے کہ بچنا بہتر ہے تو ہماری یہاں کیا ہے کہ شبح کی چیزوں سے بھی بچا جائے یہ تقوے کا آلہ ارفا مقام ہے اس کی میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں جیسے ہمارے امام اعظم ابو ہنی فرد اللہ کے زمانے آپ نے پڑھی کہ میں نے پوری کتاب لکھی امام اعظم پر تو سو کتابوں کو میں نے پڑھا تب وہ لکھی اس لیے بہرحال مطالعہ ہے میرا اس معاملے تو ایک مرتبہ بغداد میں کچھ چوروں نے یہ بکرا بکری بھیڑ یہ چورا لیے چورا کر کے لے گئے اب اس کی شہرت ہو گئی یہ بکرا بکری جو یہ چوری ہو گئے چور جو ہیں وہ جانوروں کو قصائیوں کو بیچ رہے تھے اب مال چرایا گیا قصائیوں کو بیچا جا رہا تو اب قصائی آپ تو پیسہ دے کر لے رہے ہیں نا عام میرے آپ جیسا آدمی تو کہے گا بھائی مجھے کیا پتا ہے چوری کا ہے جب تک وہ تعین نہیں ہو تو سب تک تو مسئلہ نہیں کہ شبہ جو ہے وہ اس کے کیا نام ہے اباہات کو زائل نہیں کرتا ایک اصول ہے ہمارا پورا فقہ تو امام اعظم ابو ہنی رضی اللہ کو جب معلوم ہوا تو آپ نے قصائیوں سے جانوروں کے ماہرین سے پوچھا کہ بکرا بکری کی انتہائی عمر کیا ہوتی کہا بھائی زیادہ سے زیادہ بکرا بکری بھیڑ کی عمر جو ہے وہ دس سال ہوتی تو ہمارے امام اعظم نے دس سال چھوٹا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہیں ایسا نہ ہو کوئی حرام کا لکما میرے اس میں پہنچ جائے تو یہ ہے تخوا آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے آج کا نہیں انیس گز کو کھینچ کر بیس گز کر دیں سمجھے ایک تھان میں نقص تھا وہ آپ کے ملازم نے بیچ دیا امام صاحب نے فرمایا یہاں جو تھان رکھا تھا وہ کہاں گیا ان کا سرکار وہ تو میں نے بیچ دیا کس دام بیچا جو اچھے کپڑے کے دام ہوتے تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا اب وہ گاہک تو واپس نہیں آئے گا اگر بہت زیادہ تقوی ہوتا تو یہ ہوتا کہ اس تھان کے سو روپے کا بھی کہا تو سو روپئے صدقہ کر دے لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ مال حرام اس میں شامل ہو گیا نا انہوں نے پورے دن کی آمدنی صدقہ کر دی تو یہ تقوی کا آلہ مقام سے اس شبئی کی چیزوں سے انسان کو بچنا چاہیے تقوی کا یہی اعلی مقام اور کوئی سا جی ہاں سدیو بھائی